السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامعین خارن گرام برادرہ سلام حاصل سلام ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو ساٹھ ابلیگ ایک سو دو ہے یعنی چار سو سات دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو دو جو ہے عوراد فتحیہ کا درخت نمبر ایک سو دو ہے اور اس میں جو ہے ہم آج اوراد فتح میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار میں سے لا اللہ نمبر پینتیس کل چونتیس کا توضیع تھا آج پینتیس کا توضیع ہے اولا اللہ نمبر پینتیس میں یہ مقدس کلمات ہیں لا لہ ل غیاسلمسین لا لہ ل غیاسلمطین یہ مقدس جملہ ہے اس میں ایک تو لا الہ الا اللہ لا لہ تووں کو ہوتا بتایا اللہ کے اس کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی پرستش کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اللہ کے سوا یہ سارے ترجمے علماء کرام نے کیے ہیں سب درست ہے آگے غیاص المطسین عبادت و بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات ہے اس ذات ایک صفت یہ کہ وہ ذات غیاس المستین ہے اور اس جملے کو ہم نے اللہ کے صفات کے طور پر یہاں لایا کہ وہ اللہ غیاص المستین ہے تو اس کے غیاس اور مستقسین کے کیا ہے لغات میں غیاس مادہ غوث سے ہیں غوث غیاس غازہ ان کا معنی لکھا ہے امداد امداد مدد ریلیف یہ سارے معنی کیا ہیں اور غوش اور استغاثہ غنی غوش اور استغاث مدد کی درخواست غوش و فریاد مدد کی درخواست اور الغوش کے معنی مدد مدد الغوث مدد مدد اللہ سے بار بار مدد ماننے کو الغوث بولتے ہیں غاسہ یا و غوثن یہ غوثن مزدور اس کے معنی مدد کرنا امداد دینا مدد کرنا امداد دینا دونوں معنی میں ہے تو استغاص اور رجلو ہاں جی و بیہی اس کے معنی مدد چاہنا اپیل کرنا استغاث الرجل استغاث الرجل اشتغا و بہی مدد چاہنا اپیل کرنا یعنی کسی شاخ سے مدد چاہنا کسی شغص کے ذریعے اپیل کرنا یہ معنی القام و سجدید لغن میں یہ معنی ہے اور المجد لغن میں غا سا یا ہو یا غوث اور آغا سو ایغا ان کے معنی اعانت کرنا مدد کرنا استغاث الرجل رج بہی معنی مدد طلب کرنا استغاث بابِ سوال ہے مدد طلب کرنا المنجد لغت میں ہاں جی توغیاس جو لا الہ غیاس غیاس ممی ہیں، ہیں غیاس. غیاس ہے لا اللہ ریاس المستغسن ریاس مضر میمی ہیں مزر ہیں بے معنی سفائل ہے ریاس ریاس مظر ہے بے معنی ہے یعنی مدد کرنے والا ریلیف دینے والا حلیات رسی کرنے والا یہ سابقہ لغات کی روشنی میں بنداخی نے تجمہ کیا یعنی گیاس یہاں جو ہے لا الہ اللہ اللہ کے شوق کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ گیاس المستقسین ہے تو گیاس کے معنی مدد کرنے والا سابقہ لغوی معنی کو سامنے رکھیں تو گیاس بے معنی مزدور ہے بے معنی سفائل ہے اور چونکہ مظہر کے معنیٰ میں آتا ہے کبھی کے معنیٰ میں آتا خلاق بے معنی مخلوق اسمہ کے معنی میں یہاں غیاس بے معنی جو اس مظہر ہے بے معنی اسم فعال ہے اور مدد کرنے والا ریلیف دینے والا فریات رسی کرنے والا تو یہاں پر فریات رسی کرنے والا مدد کرنے والا یہ المستاگیسین جو ہے جمع سالم ہے حالت جرم ہے ناوی اطلاع چونکہ یہ مضافل براغیاس سے اس کا مفرد جو ہے المستغیس ہے مستعیسین جمع ہے اس کا مفرد المستغغیث ہے باب صبحات یہ کے سگا مفرد مذکر ہے اس کا فعل جو ہے اشتغاث ہے یہ استغیس و اشتغاثتاً ہے اس کے معنی مدد چاہنا مدد طلب کرنا پہلے بھی ذکر ہوا تھا مدد کی اپیل کرنا مدد کے لیے فریاد کرنا ہاں جی المست استغاثہ صحیح استغاثہ استغاط حدن کمانا یہ تو اسی سے المستغغیز ہاں جی تو کیا ہے مدد کے لیے پخارا کسی کو مدد کے لیے پخارا مدد طلب کرنے والا یہ معنی بھی. تو اب یہاں پر ہے کہ المستغص وہ شخص ہے جس کی مدد کے لیے بغارے ایک بندہ ادھر پریشان ہے مثلاً روڈ پہ زخمی ہو چکا ہے کسی گاڑی نے مار کے ہاں جی تو وہ شاید جس کی جس کی مدد کے لیے رہے تو وہ بندہ زخمی ہے اس کی مدد کے لیے وہاں ایک بندہ پکار ہے یار لوگوں مومنوں اس بندے کے مسلمان اس بندے کی مدد کرو ہاں جی تو یہ مدد اس طرح یہ بیچارہ مشکل میں ہے یہ مریض اس کا اسپتال لے جانے میں میری مدد کرو یا تم میں سے جو بھی اس کی مدد کرو تو یہ بندہ جو محتاج سے کسی کی مدد کو وہ مستغاز سن ہے لوگوں سے اس محتاج شخص کی مدد طلب کرنا یہ مستغیث ہے اور المستغذ جس کی مدد کی جائے ہاں یہ جس شخص کی مدد کی جائے وہ مستغذ ہے تو المستین مدد طلب کرنے والے مدد کے لیے پکارنے والے مدد کے لیے فریاد کرنے والے خواہ خود کی مدد کے لیے پگارے کبھی ہوتا ہے انسان خود کی مدد کے لوگوں کو بکھارتے ہیں یا کسی اور کی مدد کے لیے پگارے ہے شین میں دونوں معنی ہیں ہاں جی یا خود کی مدد کے لیے پگارے لوگوں کو تو خود جو ہے بھی ہے مستغاز مستغل سلّہ بھی ہے اور کبھی خود دوسروں کی مدد کے لیے بغاتے ہیں جو بندہ مجبور ہے تو دونوں معنی میں آتا ہے کے معنی تو المتاسین یعنی مدد طلب کرنے والے جمع آئیں مدد کے لیے تب والے مدد کے لیے فریاد کرنے والے خواہ خود کی مدد کے لیے پگارے یا کسی اور کی مدد کے لیے خوب جب ان ریاس کی لوگی معنی آپ کو بتا ہوا مستحسین کی جو معنی بتا ہوا تو آپ جو ہے اللہ, کی صفحت لا الہ الا اللہ تو کے صفحت کے اللہ ریاس المستغسین تو غیاص المستین کا معنی کیا بنے گا یہ بنے گا فریاد کرنے والوں کی فریاد رس اللہ کس وقت بابود نہیں اے اللہ تو فریاد کرنے والوں کی فریاد ہے مدد طلب کرنے والوں کی مددگار بےگس اور بے چارہ ہو کر مدد چاہنے والوں مدد کے لیے بھانجے پکارنے والوں پکارنے والوں کی چارہ گر فریاد رس. مددگار ہاں یہ سارے ترجمہ جو ہے غیاصل متافسین کا ہو جائے گا تو غیاصل مستخشین کے بارے میں آپ کو بتا دیا فریاد کرنے والوں کی فریاد رس مدد طلب کرنے والوں کی مددگار بےکس و بے ہو کر مدد چاہنے والوں کی مدد چاہنے والوں مدد کے لپارنے والوں کی چارہ گر رس مددگار یہ سارے غیاصل مستقسین کا ترجمہ ہے تو اس طرح یہ دعا کا مکمل تجمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ غیاسل مستقسین اس کا تجمہ جو ہے دو تجمہ میرے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ غیاص المستقسین جو فریادیوں کا فریاد رس ہے جو فریادیوں کا فریاد رس ہے یہ تجمہ یہ ہے تجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر نو مدد طلب کرنے والوں کا مددگار ہے ہر قسم کی مدد طلب کھانے والوں کا خواہ خود کے لو خا کے شور کے لو دوسرے کی مسئلہ خواہ مالی پریشانی ہے یا زخمی ہے مدد کے لیے ہے یا کوئی دشمن ان پر ظلم کر رہے اس کی مدد کے لیے پکاریں تو ہر نو مدد کے لیے ہاں ہر نو مدد طلب کرنے والوں کا مددگار غیاصل مصاحث اور اس کی مخصر توزی ہے تجمہ کی غیاصل مصاحثین ہیں جی ہماری تمام دعائیں ہمارے ایک غلی طور پر بندہ بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے پہلے کے سارے دعائیں پوری دعائیں فتح یا عشریہ ہو شبیہ ہو ہماری تمام دعائیں دعا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی ہیں یعنی ایک دعا بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے وہی دعا خداً جب آپ اللہ کو ایک چیز صفت کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ آپ کا عقیدہ بھی ہیں اور وہ دعائیہ کے علمات بھی ہیں تو جس طرح لا الہ الا اللہ کے دے تو ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ایک ہی اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں اسی طرح اللہ کی ہیں جی اسی طرح اللہ کی جو ہے اس اللہ کی جو اسم صفت اللہ کی جو اسم صفت جو یہاں پر ہاں جی بیان ہوئی ہےیاس المستغقین کے نام سے یعنی ریاس المستقسین یعنی فریاد کرنے والوں کا بھریاد رس مدد چاہنے والوں کا مددگار ہاں جی یہ معنی جو اس کا ہے غیاس المستغسین کا فریاد کرنے والوں کا بھریاد رسیا غیاس مدد چاہنے والوں کا مددگار یہ بھی ہمارا خدا ہے اللہ کے بارے میں یعنی فریاد کرنے والوں کا فریادست مدد طلب کرنے والوں کا مددگار یہ بھی اللہ کے بارے میں ہمارا کردہ ہے اللہ ہی ہیں جو مدد پانے والوں کا مددگار ہے اللہ ہی ہیں جو اس کے درگاہ میں فریاد کرنے والوں کا فریاد سننے والا ہے جناجالخر فرمایا ہاں جی تو فرمایا او تو نہیں مستجیب لقم مجھے ہو میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا ہمیں یوجیب الموستہ شف کون ہے یہ جو, جو فریاد رسی کرے جواب دے اس بیچارے شخص کا ہم میں جو مسترد جب وہ پکاریں وہ ایک شف اور اسے سو اس کی تکالی پریشانیاں مشکلات کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے تو اس دعا کا معنیو یہی ہے کہ اللہ فریاد رس ہے اللہ ہی فریاد رس ہے اللہ ہی مددگار ہے اللہ غیاص المصنس لحاظت جو حقیقت میں میں جو ہیں میں اور اطلاق اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے یعنی جو ہے مدد کرنے والی فریاد کرنے والوں کا فریاد مدد طلب کرنے والوں کا مددگار جو ہے حقیقت میں اور الا اطلاق اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے حقیقت میں بھی بالحقیقت اللہ ہی فریاد رسوں کا فریا فریادوں کا فریاد رس ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والوں کا مددگار ہے اور اللہ تعالی علیہ اطلاق جو ہیں اللہ تعالی ہی کے پاسات تھے اللہ اطلاع یعنی اس کے لیے بھئی فلان کام میں اللہ مدد کر سکتے ہیں فلان میں نہیں کر سکتے فلان مشکل حل کر سکتے ہیں فلان نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں اللہ اطلاق اللہ تعالی اِج فریاد رس ہے ہاں جی بندے کی جو بھی پریشانیاں ہیں جس طرح کی پریشانیاں جس طرح کی مشکلات ہیں اللہ ان سب کو فریات رسی کر سکتے ہیں اور مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں انسان جو کہ بعض امور میں ایک دوسرے کی مدد و حریت رسی کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و مال و دیگر نعمتوں کی بدولت ہے انسان غذات انسان کے پاس کچھ نہیں وہ فقیر ماس ہے و غدائےما سے خود ہر چیز میں ہر وقت ہر لحظہ اللہ کا محتاش ہے لہذا انسان بذات جو ہے ہاں جی کسی کی کیسے مدد مدد یا فریاد رسی کر سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انتم الفقرا اللّہ والن الحمد ہاں جی تم سب اللہ کے جو ہے اللہ کی محتاش ہو تم سب ہر چیز میں اور ہر لہٰذا علحہ ہاں جی پس یہ محتاج ماہ دوسرے بھاری کا کیا مدد کر سکتے ہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اگر کوئی کرتے ہیں تو اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اللہ کے عطا کردہ انعامات سے فاضل سے مدد کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے کٹ کر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں بس حقیقت میں اور غذات وال ہر ایک ہریاتی و مدد کرنے والے کا ہر نو مدد کرنے والا اور کر سکنے والا اللہ ہی کی ذات اقدس ہے تو بعض صف اپنے بعض ہاں جی مشدین کو غوث اعظم کا لغب دیتے ہیں بعض صفح کرام اپنے مرشدین کو غوث اعظم کا لغب دیتے ہیں یہ مجازن ہے کیونکہ اعظم یعنی سب سے بڑا سب سے بڑا مددگار وہ فریاد رس سب سے بڑا وہ ہر چیز سے ہر لحاظ سے بڑا تو صرف اللہ کی ذات ہے لہذا غوض اعظم یا اعظم دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تو ہو سکتا ہے دوسرے مقابلوں کے انسان کے مقابلے میں ایک انسان نسبت زیادہ فریاد رسی کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے زیادہ قوت دیا اور دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تو اعظم ہو سکتا ہے زیادہ فریاد رسی والا اما خدا کے مقابلے میں غوث حضر کہنا ہرگز درست نہیں بلکہ گناہ ہے البتہ غوث کہنا جہ وہ بھی مجازن اس اللہ کی دی بھی نعمت میں سے درست ہے نہ کہ حقیقت حقیقتاً لہذا ہنجے ان دعاؤں کو پوری خلوص سے پڑھنا چاہیے اور ان کی و مفاہم پر مکمل اعتقاد اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ ہماری فالیت رسی کرے میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر نور اور انتہائی دلوں کو لبا دینے والی دلوں کو خوش کرنے والی اور اللہ سے انسان کے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کرنے والی ان مقدس دعاؤں کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پوری عقیدت کے ساتھ اور پوری خلوص دل کے ساتھ پڑھنے کے علام سب کو توحید دے دے حزان گرامی خوراً گرامی یہ وہ مقدس دعا جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو گر میں کوئی مشکل ہو ذاتی اہل خانہ کا رشتہ کا تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ ورد زبان رکھیں لا لا اللہ ہو غیا سل یا یا غیاسن مستغسین نہ کہ اللہ سے فریاد رسی کے دعا کریں خلوص سے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں مشکلات سے پریشانیوں سے نجات دلائیں گے اور تو انشاءاللہ امید سے سب ان دعاؤں کو پوری خلص سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے